یہ نہیں گئے تمہارے پاس اگر یہ چلے جاتے تو شرارتیں کرتے تمہیں آپس میں لڑاتے یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے قومیت وطنیت کی باتیں تمہارے درمیان پیدا کرتے اور ترا طرح کی فطرے تمہارے اندر ڈالتے بس بسے پھیلاتے اچھا ہے ان کا نہ جانا زیادہ اچھا ہے اللہ نے انہیں خود بٹھا دیا لوکان آر قریبا اگر مال قریب ہوتا مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی و سفر انقاصدہ اور ذرا ہلکی قسم کا سفر ہوتا لطفاو کا تو یہ آپ کے پیچھے چل پڑتے بہت ہے تعلیم مشتبہ لیکن ان کو مسافت لمبی نظر آ رہی ہے مشقت محسوس ہو رہی ہے اور اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی لوس نہ چودہ سو سال سے ایک ہی بہانہ ہے استطاعت نہیں ہے دیا اور بھائی استطاعت ہم نے پیدا کرنی ہے یا کیسے پیدا ہو گیا میں نے ایک آدمی سے پوچھا وہ کہہ رہا تھا جہاد کی شرطیں نہیں ہم نے عرض کیا کہ وضو نماز کی شرط ہے کہ نہیں ہے میں نے کہا ہے سر میں نے کہا پھر حضرت مٹائی کے کراتے ہیں وضو یا زبرائی لا کے کراتے ہیں تجھے میں تو خود کرتا ہوں میں نے کہا جہاد کی شرطیں بھی خود پوری کر لو مہربانی کر کے اس کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہوتے جبرائی لا کے وہ ساری شرطیں پوری کرے گا اگر نہیں ہے شرطیں تو پوری کرو تاکہ اللہ کا ایک فریضہ محتل نہ رہے دین چاہے شعبہ اس طرح سے مسلمان اس سے محروم نہ رہے اور ساری دنیا میں مغلوبیت کے پھندے میں نہ چکنے جائے پوری کرو شرطیں استطاعت پیدا کرنے کا طریقہ قرآن نے بتایا وہ کنواں اور استطاعت نہ ہونے کی شکل میں جواب دیا بس گرو اس انتم کلیل مستعتون کہ تم کمزور تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت فرمائی غزوہ بدر کی تعداد کو دیکھو اور اپنی تعداد کو دیکھو اس کے بار اندازہ لگاؤ استطاعت ہے کہ نہیں بھئی بہانہ نو استطانہ کی جی اگر ہماری استطاعت ہوتی نہ خرجنا ہم تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نکلنے کی استطاعت موجود ہے ورنہ ایک آدمی بنا نکل سکتا یہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں آپ اللہ کا نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ایک جملہ حربوں کی عادت ہے کہ جب محبت سے کوئی بات شروع کرتے ہیں تو شروع میں کوئی جملہ کہتے ہیں حا چلہ اللہ, اللہ تجھے زندگی دے ہاف آلہ اللہ, اللہ تجھے عافیت دے ہاف اللہ ون کا یہ پیار کا جملہ ہوتا ہے اب اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ نبی گناہ گار ہوتے تھے اور نبیوں سے گناہ ہوتا تھا اس لیے اللہ معافی کا اعلان کر رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت اور پیار کا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر جہاد تھے اور اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار تھا کہ جس کو چھٹی دیں جس کو نہ دیں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اللہ رب العالمین تو منافقین کی ایک کپت بتا رہے ہیں کہ آپ سے چھٹی لے لی انہوں نے لیکن اگر آپ چھٹی نہ بھی دیتے تب بھی انہوں نے نہیں نکلنا تھا تو ان کی فضیحت کی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیحت نہیں کی جا رہی نا اس بلا نے اس قسم کی آیات کو سمجھا کریں تاکہ انبیاء علی السلام کے معصوم ہونے پر کسی قسم کا دماغ میں کوئی وط وسا نہ آئے آپ اللہ کا اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دیتا سدا صدقو یہاں تک کہ کھل کے آ جاتے آپ کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا و لیتے جھوٹوں کو اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جہاد سے چھٹی کون مانگتا ہے اور جہاد سے چھٹی کون نہیں مانگتا لایستہ دین الک اللہ کے نبی بھی جا رہے ہیں اللہ جنت کا وعدہ بھی کر رہا ہے ان حالات میں کوئی ایمان والا پیچھے رہ سکتا ہے لایستہ دین الک نہیں چھٹی مانگتے آپ سے وہ لوگ ظلمون نب اللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں والیوم یوم آخری اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ جہاد میں اللہ بھی ملتا ہے آخرت بھی بنتی ہے خبر کا حساب کتاب بھی ختم ہوتا ہے کس بات سے چھٹی نہیں مانگتے کہ وہ کریں اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے مستقی لوگوں کو چھٹی تو صرف وہی لوگ مانگتے ہیں اللہ دینا لا بلاہر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے دیکھو بھائی کتنی سخت وعید ہے کسی وعید کو دیکھ کے سعید ابن مسیب ایک ایک شب کی منت کرتے تھے کہتے تھے نفاق سے بچنے کے لیے ایک دن تو نکل جاؤ کم از کم اناست اللہ چھٹی صرف وہی لوگ مانتے ہیں لا دین اللہ والیوم الاخر جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر غلوب ہوں اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں فهم فی غیبهم اور وہ اپنے شک میں پھٹک رہے ہیں ولاد الغروجہ اگر ان لوگوں کے نکلنے کا ارادہ ہوتا شدہ <حُدَّة> تو اس کے لیے سامان تیار کر کے رکھتے ولا کن کری اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان کے جانے کو کہ جہاد کے پاک میدان میں ایسے ناپاک لوگوں کو کیسے لے جائے میں بس اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا زمین کے ساتھ چپکا دیا وقی لف ادو اور تکمینی طور پہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ بیٹھ جاؤ مال قائدین بیٹھ جانے والوں کے ساتھ اس رستے کا تو غبار بھی مبارک ہے اور تم اس کے بھی مستحق نہیں ہو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے جانے پہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی پریشان ہو جاؤ کیونکہ ایک جائے گا تو دوسرے کا دل چکے گا دوسرا جائے گا تیسرا ابھی مجمع میں سے چار پانچ آدمی یہاں سے اٹھیں ادھر سے اٹھیں سب کا سبق خراب ہو جاتا ہے تو ان کے جانے سے بھی تو تکلیف ہوگی پر میں پرواہ نہ کروں لو کالا جی اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ ماں جادو کم اللہ خبالا تو یہ تمہیں نہ دیتے سوائے خرابی کے تمہارے اندر خرابی ہی بڑھاتے قبل کرتے تمہارے جذبات کو ٹھنڈا کرتے تمہیں دنیا کی چیزوں میں لگاتے تمہارے نقوص کو اللہ کی محبت سے ہٹا کر قومیت وطنیت کے نعروں پہ لے آتے بلاؤ فی الالم اور تمہارے درمیان فتموں کے گھوڑے دوڑاتے یب ور تمہارے درمیان فتموں کو ڈھونڈنے کے لیے وہ فی کم اور ان میں باز جاسوس ہیں اور تمہارے اندر فی اور تمہارے اندر سما ان کے بعض جاسوس ہیں خود تو نہیں گئے لیکن ساتھ چند آدمیوں کو بھیج دیا کہ دیکھتے رہنا کوئی موقع ہو تو ان کی جماعت کو توڑنا اندر سے جا کے کوئی موقع ہو تو نقصان پہنچانا بارہ ظالم تو ایسے گئے کہ وہ ہر وقت اس ساتھ میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کہیں ملے تو شہید کر دینا اس ضلع میں ظالم لیکن اللہ کے نبی کے جانصار بہت سمجھدار تھے صرف دو صحابی ساتھ رہ گئے پہاڑ سے نیچے اترائی تھی اور آگے بھی پہاڑ تھا اور بیچ میں درا سا آ رہا تھا اللہ کے نبی جب اس درے میں اترے تو وہ بارہ کے بارہ آدمی منہ پہ کپڑے لپیٹ کے نیچے آ اور ان کا ارادہ تھا کہ ناود باللہ وہ کام کر دیں جسے زبان ادا کرتے ہوئی بھی کامتی ہے لیکن حضرت مفتاز بن اسمت جیسے اللہ کے شعر موجود تھے جنہوں نے موت تک جہاد نہیں چھوڑا اور آخری زمانے اتنے موٹے ہو گئے تھے اتنے جسم ان کے بھاری ہو گئے تھے یہ چلنا مشکل تھا لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی جہاد میں نکلتے تھے وہ مقداد تو اللہ کے نبی کے خاص صحابہ میں سے تھے اکیلے حضرت مقداد نے ان بارہ آدمیوں کی اونٹنیوں کو مار مار کے وہاں سے ہٹا دیا حضرت حزیفہ اور حضرت مقداد دو آدمی صاف تھے حضرت حزیفہ کو انہوں نے کسی طرح چکر دے کے اپنے پیچھے کر لیا تو ساتھ کچھ جاسوس بھیجے تھے کہ کوئی موقع ملے انہیں لڑانے کا انہیں آپس میں پھوٹ ڈالنے کا اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کا تو ضرور کر گزرنا یہ انہوں نے بھیجے تھے تو مسلمانوں کو متنوع کیا جا رہا ہے کہ اپنی جماعتوں کو ٹھیک رکھنا کچھ لوگ ان کے آ چکے ہیں تمہارے درمیان وہ اور تمہارے اندر نہ ان جاسوس ہیں دوسرا ترجمہ وفیکون تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں تو ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں وہ ہر کسی کی سن لیتے ہیں اِدھر کی بھی کہتے ہیں, ہیں ہم تو یہ سب کی سنتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں اس بات کو پرانی سی وہ کہتا ہے کہ جس آدمی نے جہاد پر قائم رہنا ہے اسے اپنا ایک چاند کھولنا ہوگا ایک بند رکھنا ہوگا سمینا و اٹانا اللہ کا حکم اور امیر کا حکم سننے کے لیے کان کھلا اور دوسرے کان بند سننے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں سن کے متاثر ہو جاتے ہیں تو ذرا ان کا خیال رکھنا کہ کہیں وہ ان کی باتیں سن کے متاثر ہو گئے تو نقصان پہنچائیں گے اور جماعت کے اندر خرابی آ جائے گی اور جہاد میں پھوٹ پڑے گی تو اللہ کے نبی کو متوجہ کیا کہ کچھ لوگ ان میں سننے والے بھی ہیں ان کی باتوں کو تمہارے اندر کچھ لوگ ان کی باتوں کو سننے والے ہیں واللہ علیم بالظالمین اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے لاقاتی بتاب الفط ناتمن قبل اب ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ جب وہ ہمارے اندر شکلیں بدل کے گھس آئے ہیں بس اب تو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے گا فرمایا نہیں اللہ اتنا کمزور نہیں ہے لاقاتی بتاب الفط ناتمن قبل وہ اس سے پہلے بھی فتنے ڈھونڈتے رہے ہیں وہ قلبو لقل اور آپ کے کاموں کا سخت پلٹنے کی کوشش کرتے رہے ہیں حتا جال حق یہاں تک یہ حق آ گیا وزار امر اللہ اللہ کا حکم غالب ہو گیا وہم کارہون اور وہ ناپسند کرتے رہے آپ جب مدینہ منورہ آئے اسی وقت سے یہ لوگ سازے کر رہے ہیں کبھی یہاں مہاجر اور غیر مہاجر کی بات اٹھاتے ہیں کبھی مہاجر انصار کی بات اٹھاتے ہیں کبھی اور خزرت کی بات اٹھاتے ہیں اس لیے کہ عبداللہ بن ابئی سردار بننے والا تھا آپ کے آنے سے اس کی سرداری ختم کئی بار انہوں نے آپ کا سبقہ الٹنے کی کوشش کی کچھ نہیں کر سکے تو اس قصبے میں بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کا کچھ نہیں سکیں گے اب ان میں سے کچھ لوگ جو تقوی کا لبادہ اوڑھ کے جہاد چھوڑنا چاہتے تھے بلا تفنی فتنے میں نہ ڈالے ایک منافق تھا وہ کہتا تھا کہ وہاں آپ روم جا رہے ہیں وہاں کی عورتیں بہت حسین ہیں میرا ایمان بڑا کمزور ہے میں تو چاہیے ان, ان کو دیکھوں گا خراب ہو جاؤں گا تو مجھے بس یہی رہنے تھے عجیب ہے اللہ کا حکم توڑ رہا ہے نبی کے ساتھ نہیں جا رہا جہاد کا حکم چھوڑ رہا ہے اور اس چیز سے ڈر رہا ہے اس چیز سے ڈر رہا ہے ہمارے حضرت مفتی احمد اور رحمان صاحب فرمایا کرتے تھے یہ قلعہ بھی ٹکوا ہے کتے کا تکوا ہے کتے کے سامنے حرام ڈال لو تو کھا جائے گا اور جب پیشاب کرنے کا وقت آتے ٹانگ اٹھاتا ہے کہ مجھ پہ چھیٹے نہ پڑ جائیں کہیں میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائے تو تو اتنا بڑا جرم کر رہا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہا اور اس فترے کی تجھے ابھی فکر پڑ رہی ہے اللہ بل فتنا سن لو فتنے میں تو یہ لوگ گر چکے ہیں بھائی نہ جہنم اللہ محیط تھا اور جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے سب مناسب مراد ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہماری تجارت کا زمانہ ہے ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے اگر تجارت نہ رہی پیسہ نہ ہوا پھر ہم بھیک مانگیں گے محتاج ہوں گے فتنوں میں پڑیں گے تو ہمیں آپ نہ لے جائیں تو اللہ نے کہا کہ تمہارا نہ جانا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ ان تصب کا حسنت ان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تسوہم تو وہ انہیں بری لگتی ہے وہ ان تصب کا مصیبت ان اور جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے یقولو تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل ہم نے تو اپنا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا کہتے ہیں ہم تو عقل مند تھے ہم تو پہلے ہی ہٹ گئے تھے الگ ہو گئے تھے وہ طلّہ فرحول اور وہ پیٹ پھیرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ مسلمانوں پہ مصیبت آ گئی اب یہ ختم ہو جائیں گے اور پھر ہماری حکومت آ جائے گی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک واضح اعلان فرما, دیئے اُل نبیہ فرما دی دیے البیا فرما دیجیے لئی اسی بنا ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی الا ما اللہ ما کت اب اللہ مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو مصیبتیں لکھی جا چکی ہیں قلم خشک ہو چکے ہیں اور اب کوئی کسی کو ایسی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جو اللہ کے ہاں مقدر نہ ہو تو تمہاری سازشیں تمہارے ہیلے تمہاری بربادی اور جہنم میں جانے کا تو ذریعہ بن سکتے ہیں ہماری تکلیفوں میں اضافہ نہیں کر سکتے اللہ نے ہمیں بچانا ہوگا بچا لے گا اور تکلیفوں میں مبتلا کر کے ہمیں اونچے درجات پہ لے جانا ہوگا لے جائے گا تمہاری کوششیں صرف تمہارے لیے ستارے کا باعث بنے گی جفایت کو اگر مسلمان پڑھے سمجھے اور اس کا ورز کیا کرے تو پھر جہاد کرنے سے انہیں کوئی ڈر نہیں لگے گا بول نہیں اسی بنا اللہ ماں کا تب اللہ آپ فرما دیجیے ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی اللہ ماں کا تب اللہ مگر وہ جو اللہ نے لکھ دی ہمارے لیے وہ مولانا وہی ہمارا مولا ہے ہمارا مددگار کار ساز یار دوست معاون مددگار ہے وہ اللہ اور اللہ پر حل یا کرنا چاہیے ایمان والوں کو جتنی واضح آیت آ گئی اب اس کے بعد بھی کوئی ڈر کسی کے دل میں رہ جاتا ہے منافقوں کے بارے میں قرآن نے کہا یار تب نہ کُلہ علیہم ہر مصیبت سمجھتے ہیں <سؤال> میرے اوپر آئی آج فلاں جگہ یہ ہوا پریشان ہے یار کیوں میرا نام نہ لے لے اس میں آج ادھر کچھ ہوا آپ پریشان بیٹھے کہتے ہیں یار کہیں مسئلہ نہ پیدا ہو جائے ہر وقت اور جو اعلی ایمان ہیں وہ مصیبتوں کے بیچ میں بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا ہمیں کسی سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں بہت آگے عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ اے ہو تم تو ہمارے لیے دو چیزوں میں سے ایک کی تمنا کرتے ہو اور وہ دونوں چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں اگر تم ہمارے لیے تمنا رکھتے ہو ہم مر جائیں تو ہماری موت زندگی ہے اور شہادت ہے اور اس موت اور زندگی اور اس شہادت پر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کر رہا ہے نبی تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ شہادت سے جنت مہکی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں اور اگر ہم واپس آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے پتہ ہے ہمارے لیے اس دنیا میں تین کی نعمتیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے ساری نعمتیں لیکن تم بتاؤ تمہارے لیے تو کوئی خیر نہیں ہے زندہ رہو تو کفر کی حالت میں مرو تو استداد کی حالت میں نہ یہ دنیا تمہاری ہے اور نہ نہغرت اور جو اللہ نے تمہیں مال اور اولاد دی ہے وہ بھی تمہارے لیے مصیبت و ذلت کا باعث ہے طرف بس ابھی بنا فرما دیجیے کہ تم ہمارے لیے انتظار نہیں کرتے اللہ احسل حکم یہی یعنی نہیں مگر تووں میں سے ایک کا وہ نہ انتظار کر رہے ہیں کہ, اللہ, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا دے تو अपनी عذاب من عندی ہی اپنی طرف سے او دینا یا ہماری طرف سے جو جہاز کے ساتھ حکمتیں بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے اسی کا تذکرائے تربت روپت تم انتظار کرو ان تربن ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں جس نے کہا تھا کہ وہ روم کی عورتوں کے پاس مجھے نہ بھیجیں جی میرا دل خراب ہو جائے گا میرا ایمان ختم ہو جائے گا میں اس لیے گھر بیٹھا ہوں ایمان بچانے کے لیے اس نے کہا اللہ کے نبی میں کچھ پیسے دے سکتا ہوں جیسے آج کل کے مالدار لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ جیاد میں نہ لے تو ہم مالی مدد کریں گے کی اللہ تعالیٰ جن کو جیاد میں نکالتا ہے ان کو مال بھی دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نہ مال کا محتاج ہے نہ کسی کی جان کا محتاج ہے جو جان دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے جو مال دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو اس نے کہا جی میں مالی تعاون کرتا رہوں گا تو وہ قبول فرما لیجیے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا مالی تعاون بھی قبول نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے جد بن قیس آپ فرما دیجیے تم مال خرچ کروشی سے نا خوشی سے نہیں اتب منکم تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان کنتم قوم الفاظین تم بڑے نافرمان فرمان لوگ ہو بما منع منطب الامن پکا ان کے خرچے قبول کرنے سے منع نہیں کیا مگر اس چیز نے بھی رسولی انہوں نے اللہ کا انکار کیا رسول کا انکار کیا ولا یاتونت وہم کسالا نماز میں آتے ہیں تو سستی کرتے ہیں کمن کم بھی اور کیپن بھی ولا یم فپون وہم اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی قبول نہیں لیکن اگر نام کا ایمان ہو اور نماز نہ ہو تو پھر بھی ایمان کا کوئی خاص فائدہ ظاہر نہیں ہوگا اس لیے کہ نماز ایمان کی تکمیل کرتی ہے اگرچہ مسلمان تو کہلائے گا لیکن نماز کے بغیر بہت مشکل ہو جائے گی اسی طرح زکاط کے بغیر بھی مشکل ہو جائے گی آپ فرمایا کہ جو مناسب ہیں ان کے پاس مال دولت تو خوب ہوتی ہے ادھر سے بھی لیتے ہیں مسلمانوں سے بھی کماتے ہیں ادھر سے بھی کماتے ہیں کافی پیسہ جمع کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ مال اور اولاد ان کے لیے مصیبت اور تکلیف کا باعث ہے اور یہ تکلیف ان کو تین طریقے سے ہوتی ہے جو بیان ہو رہا ہے فلاد اور جد اے نبی آپ تعجب نہ کیجیے آپ کو حیرت میں نہ ڈالے ان کے اموال ولا اولاد ہوں اور نہ ان کی اولاد ان نما یورید اللہ تو بس یہی چاہتا ہے حیات اس دنیا کہ انہیں عذاب دے اس مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں وہ ترز حق عن خطم اور پھر ان کی جان نکلے وہ ہم کافر اور وہ قبر کی حالت میں مال اور اولاد عذاب کس طرح سے ہیں تین طریقے سے عذاب ہے پہلا طریقہ ہر وقت فکر ہے ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اب رو رہے ہیں کہ بچہ نہ مر جائے بیوی نہ مر جائے اس ذکر میں لٹکے بچہ پیدا ہو گیا اب اس کے پالنے کی فکر اس کے کھلانے کی فکر پلانے کی فکر پلا فکر پیسہ آ گیا تو اس کو رکھے کہاں سنبھالنے کی فکر ایک روپیہ خرچ ہو گیا دل سے چوٹ تھوڑا سا ٹیکس آ گیا تو بھر گئے ہر وقت دل اور دماغ اولاد میں اٹکا ہوا ہے نہ اللہ یاد نہ آخرت یاد نہ قبر یاد بس اولاد میں کمی زیادتی پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں اور مال کی کمی زیادتی پہ روتے اور جلتے رہتے ہیں ایسے لوگ بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ ان کو ٹیکس آ گیا تو مر گئے اس غم کے اندر بھی مال کا کیا فائدہ جو تمہیں مار کے لے گیا دوسری تشریف کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا ہے ان کی مال اور اولاد کے ذریعے سے کیا عذاب دیتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ دیہات میں نکل جاتے ہیں اور وہ مال بھی ساتھ لے جاتے ہیں اب ان کو ڈبل پریشانی اب بیٹا گیا ہمارا عقیدہ بھی چھوڑ گیا منافق نہیں بنا اب چل رہے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے اب اولاد ایسی مصیبت ہیں نہ نگلنے کی ہے نہ اگلنے کی ہے اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے رکھ بھی نہیں سکتے بس کسی پریشانی میں ایک ایک کے پاس جا کے یار کوئی کم کرو کوئی طویل کرو یہ جہاز سے رک جائے کسی طرح سے یہ پیسے لے جاتا ہے کسی طرح سے اب جلتے جلتے اسی حالت میں مر جائیں گے اور مرتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا اور تیسرا اللہ تبارک مطالعہ مناسبوں کو ان کے مال میں ہر وقت مصیبتیں دیتا رہتا ہے مال میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت ادھر پھنس گیا ادھر لے گیا وہ پھینک گیا اس نے یہ کر دیا صبح شام بتارے رات کو رو رہے کیا ہوا یار اس نے اتنے پیسے کھینچ لیے سر رات نہیں سویا صبح اٹھا اس نے اتنے مجھ سے لے لیے اب اس نے میرے ساتھ اتنے ڈال دیے اور اولاد کبھی اولاد مارنے پہ آ جاتی کبھی گھر سے نکالنے پہ آ جاتی اب میری بیوی آ گئی اب اما کو گھر سے نکالو اب بوڑھے باپ کو گھر سے نکالو گستاخیاں کرے گی پریشان کرے گی اور یاد رکھو جس شخص نے اپنی اولاد کو علم دین سے محروم رکھا قرآن سے محروم رکھا اس کی اولاد دنیا میں اسے بتاتی ہے کہ ہم تیرے لیے آزاد ہم تیرے لیے عذاب ہیں کہتے ابا باہر جا کے کھانا کرو گھر میں کھانے سے جراثیم ہو جاتے ہیں میں نے سائنس میں پڑھ لیا ہے اور ہے اچھا ہے سائنس نہ پڑھاتا اس مصیبت کو تو زیادہ اچھا تھا ابھی میرے جراثیم ہی ہیں میرے سر میں سر سے کاؤں تک میرے جراثیم اور کچھ بھی نہیں رہا تو یہ تین طریقے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ منافقوں کو ان کی مال و اولاد میں سزا دیتا ہے ایمان والوں کا مال بھی مزیدار ایک روپیہ دیا اللہ کی آلات میں کروڑوں ملیں گے اولاد جہاد میں گئی شہید ہو گئی باپ کی شفات کرے گی قرآن پڑھ لیا شفات کرے گی اور ساری زندگی ان کا سہارا بن کے رہتی ہے تو ایمان والوں کی مال و اولاد ان کے لیے نعمت اور منافقین کے لیے عذاب وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ یہ مناسب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تم میں سے وما هم منكم تم میں سے بلا جن لم یا اللہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم میں سے پھر ان کی بات کیوں نہیں مان رہے کہ بلا جن لم قوم یا فرغون یا بزدل لوگ ہیں ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں لو لو یج دون مل جان اگر وہ پائے کوئی پناہ کی جگہ او مغارات یا کچھ گارے او مستقل یا کوئی داخل ہونے کی جگہ تو اس کی طرف الٹے بھاگیں گے وہ ہم یج محرون اور وہ تیزی سے جائیں گے جیسے جانور رسیاں غمین مئی المر کا فیصف صداقات اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو تانے دیتے ہیں صدقات میں ان کی وفاداری پیسے میں اٹکی ہوئی ہے آپ پیسہ دے دیں گے تو کہیں گے بس یا نبی آ ہی ہیں سب سے بس آپ ہی ہیں سبحان اللہ لیکن اگر ان کے پیسے بند تو وہ کہیں گے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں آپ بس شروع ہو جائیں گے ایک دم اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو عبد و اور عبد الدرہم ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے کہ جب تک اسے دیا جائے خوش اور جب دینا بند تو وہ ناراض تو کیا کچھ ایسے بھی ہیں ان کے اندر ومن ہمزو کا کچھ صداقات ہی ان مناسبوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو تانے دیتے ہیں صدقات کے بارے میں ان اردو منہا اگر انہیں دیا جائے اس میں سے ردو تو وہ راضی ہو جاتے ہیں تو منہا اور اگر انہیں نہ دیا جائے اس میں سے ادا خطون تو غصے ہو جاتے ہیں ردو اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے ماں اس پر آتا ہوں اللہ و رسول جو انہیں اللہ نے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وقالو کالو اللہ اور وہ کہتے اللہ موجود ہے اللہ ہمیں کافی ہے سیؤتین اللہ من فضل اللہ ہمیں اور دے گا اپنے فضل سے فضل جو بغیر استحکاب کی اللہ ہمیں دیتا ہی رہے گا وہ رسول رسول بھی بعد میں دے دیں گے ان اللہ راغب ہم تو صرف اللہ کی طرف راغب ہیں ہمیں تو یہ فکر ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہیں یا دور ہیں اللہ کے ذاکر یا غافل ہے اللہ کو قربانی دینے والے ہیں نہیں ہیں ہمیں اس سے کیا غرض کی ہماری جیب کھولی ہوئی ہے یا تھوڑی کم ہے ان نمت صداقات ہوں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے بہت ہونا شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حدود متعین فرما دی کہ بس یہاں یہاں آپ خرچ کرنا ہے اب اس سے زائد جو تانا دیکھو اللہ نے مجھے پابند کر دیا ان جگہوں پہ خرچ کرنے کا تو اس سے مسلمانوں کی جماعت کو قوت آئے گی اگر متعارف طے کر دیے جائیں ان نام صداقات الفقرا یہ صداقات فقرار کا حق ہے بل مساجین اور مساجین کا اور اور ان لوگوں کا حق ہے جو ذمہ داری لگائے گئے ہوں ان کے کرنے کی کی, یا ان کے گننے کی یا ان کے کاموں کی ولم اللہ پتی اور وہ لوگ جن کے دل کی تعلیف مقصود ہو یہ چار قسمیں تھی جن میں سے صرف ایک قسم کا ہلکا سا حکم باقی ہے باقی ساری قسمیں منسوخ ہو گئے اسلام کی قوت کے بعد وہ پھر اور نے چھڑانے میں کسی غلام کو قیدی کو اثیر کو چھڑانے میں ولقار مینا اور وہ لوگ جنہوں نے کوئی تاوان بھرنا ہو سیت کا یا کسی چیز کا یا مقروض ہو وہ فی اللہ اللہ کے رستے میں سبیر اللہ کا لفظ عام ہے جہاد کے لیے بھی اور دین کے دیگر کاموں کے لیے بھی وبن طبیل اور مسافروں کے لیے من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے اس نے والا والا بہت ہی زیادہ طریقے سے یہ سارے جو مصارف ہیں مقرر النیہ <النَّبِيَة> یہ ساٹھ آیتیں ہو گئیں اب اس کے بعد اگلی آیت پڑھیں آیت نمبر تہتر چوہتر دو آیتیں نبی نبی جاہد الگ جہادار کے ساتھ <سجل> منافطین کے ساتھ اور ان پر سختی کیجیے وہ ماما جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بیس اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے اس میں دو قول ہیں پہلا قول تو یہ کہ لفظ جہاد یہاں اپنے معنی لغوی میں استعمال ہوا ہے اور جہاد کا مانا ہے لغوی آباد کو بہت تفصیل سے عمل کر دیا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی کام میں اپنی حد درجہ کوشش اور محنت صرف کرنا جبکہ مقابل میں بھی کوئی چیز موجود ہو جیسا کوئی چیز اپنا نفس ہو کوئی چیز ہو اتحاد کا معنی کون سا ہے لغوی اس اعتبار کے اس اعتبار سے جہاد اسلام کے فرائض میں سے نہیں ہے جس طرح لفظ سلاد کے لغوی معنی طلاب رحمت کے بھی آتے ہیں تاریخ و طلاوین کے بھی آتے ہیں اور آتے ہیں اور قرآن میں استعمال ہوا آج پڑھ آپ نے مماکانا سلادم عند البید مقام و تجزیہ مشرق کی سلاد تو مقام و تجزیہ تھی تو جب یہ معنی ہے لغوی میں استعمال ہوا تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا کیونکہ مناسبین کو تو اللہ کے نبی نے قتل نہیں فرمایا نا تو یہ جائز قاتل کے معنی میں ہے ہی نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف کوشش اور محنت کرنے کے ہے کہ کفار کے خلاف بھی کوشش اور محنت کی کیجیے اور مناسبین کے خلاف بھی محنت اور کوشش کی کیجیے اب وہ جو مناسب ہو وہ کیا جائے دوسرا یہ کہ جہاد اپنے معنی شرعی میں استعمال ہو رہا ہے اور جہاد کا معنی شرعی معنی اصطلاحی اور معنی عرفی ایک ہی ہے وہ کیا ہے القتال فی صبیر اللہ اور اس معنی کے اعتبار سے جہاد اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے تو اگر اس معنی میں ہو <laughs> تو منافقین سے پھر ہر منافق مراد نہیں ہوگا بلکہ اس سے وہ منافقین مراد ہوں گے جن کا کفر مسلمانوں سے مکمل طور پہ ظاہر ہو چکا ہو اور پیچھے آپ نے ان کی اقسام پڑھ لی ہیں کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں یا منوق ووم آپ کو بھی آپ سے بھی امن چاہتے ہیں اپنی قوم سے بھی امن چاہتے ہیں علما ردو ان الفتی <سؤال> ارکی سوفیہ جب بھی کسی فتنے کی طرف بلایا جائے بات چوت میں جا گرتے ہیں شامل ہو جاتے <سؤال> ہیں سلیکم جالکم علیہ سبیلا <سؤال> ان لوگوں پہ ہم نے تمہیں لڑنے کا رستہ دے دیا ہے تو پھر یہ منافقین سے ہر منافق مراد نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی وہ کافر مراد ہوں گے جنہوں نے نفاذ کی کوشش تو کی مگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ان کا کپر کھل کے ظاہر ہو کے مسلمانوں کے سامنے آ تو پھر ان کے ساتھ کتال ہوگا لیکن دونوں جگہ ایک ہی معنی لیں گے یا لغوی لیں گے یا شریح معنی لیں گے دونوں مانوں کو خلط کریں گے تو پھر دین میں تعریف ہو جائے گی جس طرح لفظ سلاد کے شریح معنی نماز کے ہیں اور اس کے عرفی معنی سلاد کے اب نماز فرض ہے اور جو لغوی معنی کے اعتبار سے طلب رحمت دوسری چیزیں ان کے اپنے اپنے احکامات ہیں تو بہرحال دونوں مانا میں سے جو مانا لینا چاہیں یہ جا سکتے ہیں یہاں لکھنب اللہ اما فالو وہ فتم کہتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا فالو کلی مسل کفری حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کی وہ کفر او اور اسلام کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا وہ ہمو بیمالو اور انہوں نے ترق کیا ایسی چیز کا جس کو وہ پانا نہ سکے منافع اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی تک وہ باتیں پہنچ جاتی تو پھر آگے پسندیں کھاتے نہیں کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے ویسے ہی لوگ پہنچاتے ہیں تو پھر کہا اللہ کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے باتیں کہی انہوں نے یہ باتیں کہیں تھی اور دوسرا ہمان ام انالو میں وہ بارہ مراد ہیں جنہوں نے اس گھاٹی کے اندر اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی تو حضرت میں نے نام بتایا تھا صحابی کا کیا نام تھا حضرت مقداد نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ایسی چیز کا ارادہ کیا تھا جس کو وہ نہ پا سکے تو کیوں یہ اتنا اتحاد لے رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے اگر کیوں اتنے دشمن بن گئے ہیں کیا دشمن اس وجہ سے بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کچھ دے دیا اللہ کے نبی نے بھی ان کو نواز نواز کے کسی مقام تک پہنچا اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا کہیںوبو یا کل اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے وہی یا طلح اگر یہ پیٹ علیمن دنیا والا اللہ انہیں دردناک آزاد دے گا دنیا آفرت میں فِي مِنْ تو ان کے لیے زمین میں نہیں ہوگا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار سورہ توبہ آیت نمبر 81 سے 96 تک رسون ابھی مسلم رسول اللہ و کریوسلم چلے گئے سبوک پہ اور گرمی کا موسم تھا تو پیچھے سے جو رہ گئے تھے منافقین بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم بچ گئے تھے سے ہمیں کوئی ثواب نہیں ملا اور اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنے سارے مسلمان جو جا رہے ہیں ان میں کوئی بسوسا پھیلاو تو کان میں ایک کے کہہ دیے یار گرمی بہت ہے آج تک اس نے دوسرے سے تیسرے سے تو گرمی لگنا شروع ہو گئی آدمی کو جو تو اس طرح کے وسوتے ہی پھیلاتے تھے اور پھر بعد میں الگ بیٹھ کے ٹھیکے بھی لگاتے کہ فلاں کو میں نے ایسا کہا فلاں کو میں نے ایسے پاگل بنایا اللہ نے کہا کہ حاصل و تھوڑا تھا ابھی تم نے آگے چل کے بہت رونا ہے اور یہ تمہارے اعمال کا یہ بدلہ ملے گا اے نبی جب آپ واپس جائیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس آ اجازت مانگیں گے کہ اب ہم آپ کے ساتھ غزوات میں جاتے ہیں تو اب آپ نے بالکل ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑا ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور سخت قسم کے نافرمان ہیں ہے جہاں تک ان کی مال اور اولاد کا تعلق ہے وہ آپ کو حیرت تعجب میں نہ ڈالے وہ تو اللہ نے ان کے عذاب کا ایک ذریعہ دو مصیبتیں ان کے ساتھ لٹکا دی ہیں مال اور اولاد کی اور یہ کبر کی حالت میں مرنے والے ہیں جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جہاد کی تو یہ فوراً چھٹی مانگنے آ جاتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی اور صحابہ نکلتے ہیں جیہاد میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹتے ہیں دیکھیے بھائی حل مقلّہ کچھ ہو گئے پیچھے رہ جانے والے بے مقعدہم اپنے بیٹھے رہنے پر خلاف رسول اللہ خلاف رسول اللہ اللہ کے نبی کے پیچھے وہ گری ہوں اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ جہاد کرے سبھی اللہ اپنی مال اور جان تھے اللہ کے رستے میں وہ کالو لا تل پھرو اور وہ کہتے تھے کہ نہ کچھ کرو نہ نکلو نہ لڑنے کے لیے نکلو فی گرمی میں النارو جہن معاشرہ آپ دیے. یہ تو ایسا ہے کہ کوئی آدمی دھوپ سے بچ کے آگ میں سلانگ لگا دے کہ جی تم دنیا کی گرمی سے بچ کے جہنم میں جا رہے ہو اور جہنم کی آگ سخت گرم ہے حدیث میں آتا ہے کہ اناسی گنا یا انہتر گنا زیادہ سخت ہے لوکانو یب فمون کاش یہ سمجھتے اگر انہیں سمجھ ہوتی پل یا کلیلہ پت یہ ہت لے تھوڑا سا پل یب کو پھر روئے بہت زیادہ جزام بیما کانو یا اپنے کیے کے بدلے کے طور پہ رجاع اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لٹائے ان میں سے کسی جماعت کی طرف پسا دنوں کا آپ سے اجازت مانگے لال قروجی جہاد میں نکلنے کی بول تو آپ فرما دیجئے لن تک رجو مائی آبدا تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے ولن اور میرے ساتھ مل کے دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے انی تم بالکل ابلا مرا تم پہلے بیٹھنے پہ راضی ہو چکے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ پیچھے رہ والوں کے ساتھ ولا قرآن کڑک رہا ہے جہاد نہ کرنے والوں کے اوپر اے نبی آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیے ماتا جو مر گیا ہو ابدا کبھی بھی ولا قبری اور آپ اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہو, انہم ہو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے انکار کیا وہ تو اور, اور یہ نافرمان حالت سے مرے یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عبی کے بارے میں تھی ان کے بیٹے بڑے مخلص مسلمان تھے جب مر گیا تو بیٹا تھا وہ چاہتا تھا کہ باپ بخشا جائے تو اللہ کے نبی سے آپ کا کُرتا بھی لیا جراجے کی درخواست کرائی لوہا کی بھی درخواست کرائی اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں اس ظالم کو فائدہ دینے والی نہیں ہیں اچھی غذا اچھے جسم کو فائدہ دیتی ہے جہاں اندر فساد ہو وہاں تو اچھی غذا بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی یہ چیزیں بے شک فائدہ مند ہیں لیکن اس میں فائدہ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے بھائی ان دورت ان نازل ہوتی ہے بلا کے ایمان اللہ اللہ پر سادہ نہ چھٹی مانگتے ہیں آپ سے ان میں سے جو قدرت والے لوگ ہیں وہ قالو کہتے ہیں سر نہ ہمیں چھوڑ دیجیے نہ کم مال خا دین ہم ہو جائیں گے پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ رضوع اس بات پر راضی رہ کے ساتھ ہو جائے وہ دی گئی تو ہم لا یق کا بس وہ نہیں سمجھتے لیکن لا رسول والذین آمنوا ماں ہو اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں جاہدو بھی امو علیمان وہ دیہات کرتے ہیں اپنے مال اور جان سے بازیاں لگاتے ہیں وہ الاحم الخیرات ان کے لیے بھلائیاں ہیں وہ الاک الم اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں آج کلحم جنات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے باغات باغاتی اللہ و خالدین سیاح جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے را لیکل فوج یہ بہت بڑی کامیابی یہ جو ارب کے بدو لوگ تھے ان کا تذکرہ پرانے مزید نے تفصیل سے کیا ہے کیونکہ ان میں بعض بڑی اونچی صلاحیتیں تھی اور بعض بڑی سخت قسم کی کمزوریاں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا تو بعض لوگ جو صلاحیتوں والے تھے وہ تو ان مقامات تک پہنچے की روم و فارس کی فتح میں بھی وہ شریک رہے اور ساری دنیا کو تعزیب و تمدنہ लोगों سکھایا لیکن لوگوں میں جی حالت حد سے زیادہ سرائز کر چکی تھی وہ اللہ کے نبی پہ الزامات لگاتے رہے اور منافقین کے ساتھ ملتے رہے ان دونوں طبقوں کو پرانے مجید بہت ترتیب کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور مسلمانوں کے لیے رستہ کھولتا ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ کس طرح وہ شامل ہوتے ہیں وجال رونا مین الرابی اور آئے عذر کرنے والے مین الرابی یہ صحرا نشینوں میں تھے میں یوں گزانہ لاہوں تاکہ انہیں بھی چھٹی مل جائے واقع اللہ و رسولہ اور بیٹھے رہے وہ لوگ کازاب اللہ و جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے ایمان لانے کے بارے میں جھوٹ بولا سیوسیب اللہ ددین پس پہنچے گا ان میں سے کافروں کو بنو من میں سے عذاب العلیم دردناک عذاب دو کون ہیں اس عام سے پہلا یہ ہے کہ سے مراد وہ جو صحیح عذر رکھتے تھے تو بتایا گیا کہ جو صحیح حضر والے تھے وہ آئے اور انہوں نے اپنے آزار پیش کی اللہ کے نبی نے چھٹی دے دی تھی بس ختم اور آپ نے پڑھا ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبوک والے صحابہ سے کہ تم جو قدم بھی چلتے ہو جو وادی بھی عبور کرتے ہو تو کچھ لوگ اگر بھی تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں اس لیے کہ انہیں عزر اور مرض نے مدینہ میں روک رکھا ہے وہ تو رو رہے ہیں آنے کے لیے جڑپ رہے آنے کے لیے لیکن وہ آ نہیں سکے حضر کی وجہ سے تو اور قاد اللہ قزف اللہ سے مراد منافق ہوں گے اور منہم میں بھی یہی ہوں گے کہ گفر منہم عذاب العلی سب میں سے جو پھر کافر کافی دوسرے طبقے والے ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ معذرون سے مراد بھی منافقین اور قاد اللہ سے منافقین اور منافقوں کی دو قسمیں ہو گئی ایک وہ جو عذر کر کے بیٹھے ذرا شرمیلے قسم کے تھے صاف نہیں بیٹھ سکتے تھے انہوں نے آگے بہانے سہانے بنائے اور بیٹھ گئے اور کچھ تیز راہ والے انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے بس آرام سے بیٹھ گئے تو فرمایا ان سب کو جو بھی ان میں سے کفر پہ قائم ہے اسے عذاب علیم ملے گا تو کہا جو بھی گھر بیٹھا رہے جہاد سے اس کے لیے عذاب علیم ہے فرمایا نہیں نہیں سعل شفا نہیں ہے کمزوروں پر ولا علی المرضہ اور نہ بیماروں پر ولا علی الدین اللہ یزدون ما فکون اور نہ ان لوگوں پر جو جہاد کا خرچہ نہیں پاتے ہر اج ان کوئی گنا ایدا نہ رسولی جب کہ وہ خیر خواہ ہوں خیر اندیش ہوں اور اچھا جذبہ رکھنے والے ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ماں المشنین من صبیل جو لوگ دل سے نیکی کرنے والے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے واللہ غفور الرحیم ولا اللہ دینہ اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے ادام کا جو آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سوار کر دے بھولتا تو آپ کہتے ہیں کمالے گی میں نہیں پاتا وہ چیز جس پہ تمہیں سوار کروں تو وہ لوٹ کے جاتے ہیں وہ تفیعت مینا دم ہی اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں حضاً اس غم میں اللہ عجیب فکون کہ وہ نہیں پاتے ایسی چیز جو جہاد میں خرچ کر سکیں ہم اکثر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ چھوڑنا تو اس طرح بیٹھ کے چھوڑو کم از کم رو تو صحیح گھر میں یہ اتنا فضیلت والا عمل جس کے قرآن کی ساڑھے چار سو سے زائد آئے ہیں اللہ کے نبی کا خون گرا ہے اللہ کے نبی کی شفاعت لینے کے لیے جاؤ گے تو تیرہ انور زخمی ہوگا اور اس میں سے خون دہ رہا ہوگا اس کو چھوڑنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے رو تو صحیح کسی رات کو توجب میں اٹھ کے کہو کہ اللہ میں کمزور ہوں اس رستے میں نہیں جا سکا مجھے نکال میرے دل کی بز اور میرے ارد گرد کے آزار دور چڑھ رونا تو سیکھو سمجھ گاؤں یہ فخر سے بیٹھ کے کہ یہ جہاد غیر کری وہ جہاد غیر کری یہ مجاہد بات ہے کہ ان کی گاڑیاں اور ان کی یہ گاڑیاں دے کے جو رکتے ہو اس رکنے کا تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے اگر آخرت مقصود ہے جہاد سے رکنا بھی ہے تو رو رو کے رکو ممکن اللہ تعالیٰ قبولیت کی کوئی شکل پیدا فرما دے دیکھو ان کے آنسوؤں کو خدان قرآن کو آیت بنا دی. نکلے کے لفظ تو پڑھنے پہ پچاس لے کیا ملتی. نادم کے نادم جو ایسے پسند ان تو ان لوگوں پہ ہے کا جو آپ سے ما... چھٹی مانگتے ہیں وہ ہم مالدار لوگ ہیں رضو ہمارے یہاں تو مالدار بھی یاد کرتے نہیں ہیں بالکل اب رزو بھی یقون و مال قوالی وہ راضی ہو گئے اس بات پہ کہ پیچھے بیٹھ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور تب اللہ علا قلوبی ان کے دل پہ مہر لگا دی فہم لا یا نہیں جانتے یا تبیر اے نبی اب یہ بہانے لائیں گے آپ کے پاس اذا رجاع تم نہیں جب آپ لوٹ کے آئیں گے ان کی طرف آپ کہہ اللہ تا کہ بہانے نہ بناؤ لن الکم تمہارا اعتبار نہیں کر سکتے مدن اللہ ابارکم اللہ نے تمہاری ساری خبریں ہمیں بتا دی ہیں اللہ اب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو وہ اور رسول دیکھیں گے تمہارے عمل کو سن مترد دونوں پھر تم لوٹائے جاؤ گے شہادہ اس کی طرف جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے کھلے کو بھی جانتا ہے نبی ہوم بیمار کم تم دنیا میں تم باتوں میں آگے نکل جاتے ہو اب وہ تمہیں بتائے گا تمہارے عمل بلّ اب یہ قصوے کھائیں گے اللہ کی لکم تمہارے سامنے قلب ہی میں مسلمانوں جب تم سبوک سے لوٹ کے ان کے پاس جاؤ گے تو زبان عنہم تاکہ تم انہیں کچھ نہ کہو ساری زبان ہوں تو تم نہ کہو کچھ انہیں انہم سن یہ ناباز لوگ ہیں جہنم ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جزام بما ان کے کاموں کے بدلے میں یہ پونا لکم ایسے ظالم ہے کہ اب بھی اللہ کی فکر نہیں انہیں تمہیں تو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ کی اب بھی انہیں فکر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں yani, یا کھاتے ہیں تمہارے سامنے راضی ہو جاؤ اگر تم ان سے راضی ہو بھی تو انہ لاحم الفاظ تین تو اللہ تو ایسے فاطقوں سے راضی ہوگا نہیں اس لیے کہ انہوں نے بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی سورت دوبہ آیت نمبر ایک سو چھے اور کچھ لوگ ایسے ہیں مرجون علیہ امر اللہ جن کو ڈھیل دی گئی ہے جن کا معاملہ مؤخر رکھا گیا ہے اللہ کے حکم پر اما یو یا اللہ انہیں عذاب دے گا وہ اما یا طوب یا ان کی توبہ قبول کرے گا وہ علیم الحکیم اللہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے دیکھیں جو مسلمان مخلص مسلمان نہیں جا سکے تھے سبوک میں ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ تھے جو آئے اللہ کے نبی کے پاس معافیا مانگی اور خود کو مسجدوں کے ستون سے باندھ دیا کہ اللہ کے نبی ہم نہیں جا سکے ہم خود کو باندھ رہے ہیں اللہ ہماری صوبہ قبول کرے یا یابت سواری کہلاتے ہیں ساریا کی جمع تو یہ اپنے آپ کو باندھ دیا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تین صحابہ ایسے تھے جنہوں نے نہ عذر پیش کیا نہ خود کو باندھا نہ دن بہت زیادہ اور ان کے نام میں نے صبح بھی عرض کیے تھے مالک ہلال بن امّیا اور مرادہ بن ربی یہ تین صحابی بس بےچارے جاتے جاتے آج جائیں گے کل جائیں گے وہ نہیں جا سکے اور پھر انہوں نے خود کو باندھا بھی نہیں تو ان کا معاملہ روک دیا گیا اللہ کے نبی نے کہا بس اپنے گھر میں رہو اور ان کی عورتوں بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا مسلمانوں نے ان سے سلام کلام کام سب بند کر دیا لینا دینا اللہ کے نبی کے پاس مسجد میں آتے تو اللہ کے نبی بھی چہرہ پھیر لیتے یہاں تک کہ کافروں نے انہیں آفریں کرنا شروع کر دی یا ہمارے ساتھ مل جاؤ تمہارے لوگوں نے تو تمہیں رسوا کر دیا زلیل کر دیا اس پہ بہت روئے کہ اللہ ہم نے جہاد چھوڑ کے کیسا جرم کیا کہ آپ غیروں کی نظریں ہم پہ پڑ رہی ہے جہاز چھوڑنا ایسی بڑی چیز ہے کہ وہ ہمیں خریدنے کی باتیں کر رہے ان کے بطوط کو پھاڑ کے تندور میں ڈالتے رہے اور مسلسل اللہ کی طرف رجوع رکھا خوب توبہ کی اللہ تعالیٰ سے خوب معافیا مانگی اور پھر وہ خوشی کا دن بھی آ گیا کہ جب ان کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اگر یہی تین صحابہ ریامت کے دن کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے اور کہیں کہ اللہ ہم تو سارے رضوعات میں گئے تھے صرف ایک قصبے میں ایک بار نہیں جا سکے تو تیرے ندی نے پچاس دن تک اپنا چہرہ پھیرے رکھا اور آج کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے جہاد کا نام نہیں لیا تھا جہاد کو تسلیم تک نہیں کیا تھا آخر یہ کس منہ سے یہاں آئے ہوئے گو تو کتنا مشکل مرحلہ ہو جائے گا تو ان تین کا معاملہ موکر تھا اور آج چل کے اللہ نے ان کے لیے تذکرہ فرما دیا ولدین اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ایک مسجد سدھ پر اور نقصان پہنچانے پر پہ. یہ ابو عامر ایک شخص تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرتا ہوا بھاگ عیسائی تھا پھر سارے غزوات میں حضور کے خلاف لڑنے کے لیے آیا پھر جب و بخار ہو گیا تو یہ ملک شام بھاگ گیا ملک شام سے اس نے آ کے مدینہ کے مناسبوں سے رابطہ کیا انہیں کہا یار کوئی اپنا اپنا کوئی ٹھکانا بناؤ جہاں تم چھپ کے بیٹھا کرو میں خط بھیجوں گا تو آدمی وہاں آ کے لیا کرے گا اپنا رابطہ پوائنٹ بناؤ سن میں خط بھیجوں گا وہاں آتے آدمی لے گا پھر تمہارے خط آئیں گے جب تم لوگ اندر تیاری مکمل کر لو گے تو باہر سے اچانک میں حملہ کروا دوں گا ملک ملکان کا یا ملک شام کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے انہوں نے ایک ابا کے پاس ہی ایک مسجد بنا لی نیت سے مسجد زراعت کہا نقصان پہنچانے والی جد والی مسجد جو سازش کے لیے بن رہی تھی ایک ناپاد کام کے لیے اللہ کے نبی تبوک گا رہے تھے تو انہوں نے کہا مناسب نے کہ یہ دو رکاج پڑھ کے افتتاح فرما دیجیے اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تو سبوک جا رہے واپسی بھی دیکھیں گے واپسی بھی آپ کو کے ذریعے بتایا گیا یہ تو مورچہ بن رہا ہے آپ کے خلاف صحابہ کے خلاف اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیج دیا انہوں نے اس کو گرا کے جلا کے برابر کر دیا یہ بھی جنگی حکمت عملی میں سے ہے کہ دشمنوں کے راج معلوم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاح کی روایت ہے یہ بطور جاسوسی کے بھیجا عزت سلمہ بن اخبار کو بھیجا کہ سارے حالات معلوم ہو کیونکہ اسلام بڑی نعمت ہے یہ دین بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف نظر رکھنی پڑے گی تو اللہ کے نبی نے نظر رکھی اور اس پوری سازش کا کلا فما فرما دیا ولبین وبین کا جو مسجد انارا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد نقصان پہنچانے کے لیے پر و پرن اور کفر پر و تفریح بین المومینا مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے وہ ارساد المنہار رسولہ اور اس شخص کے لیے بطور مورچے کے کھاد لگانے کے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا تھا من قبل پہلے سے یہ ابو عامر غائب تھا والنا اور یہ لوگ قدمیں کھائیں گے اندنا ہماری تو بس اچھی نیت ہے اللہ پرماتا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لا تو تم کی ہی آبادا آپ کبھی بھی ان کے ساتھ اس مسجد میں کھڑے نہ ہو لا مسجد ان اسی سا حالت ستوا وہ مسجد جس کی بنیاد تکواہ پر رکھی گئی مین اول یومن پہ یہ مسجد خوبا ہے حقوق بھی وہ زیادہ اقدار ہے اس کی آپ اس میں کھڑے ہو ردالم اس میں ایسے مرد ہیں جو ابو نیا تاہر جو پاکی کو پسند کرتے ہیں وہ پیشاب کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے پہلے ڈھیلا استعمال کرتے تھے پھر پانی استعمال کرتے تھے کیونکہ قبر میں سب سے پہلا سوال طہارت کے بارے میں ہونے والا ہے اور طہارت کرنے والا شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں حالت حضوری ہوتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوتا ہوں نماز میں اللہ کے پاک کھڑا ہوتا ہوں تو اس نیت سے کرتا ہے تو اللہ بھی پھر اس سے محبت رکھتا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی خوب پاکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اب امن ادا سا بنیاں نہ ہوں اللہ تقوام اللہ فلاں شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر و رضوان اور اس کی رضا پر خیر ان زیادہ بہتر ہے امن آم ادا سے بنیا یا جتنے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علا شفا حالات گر جانے والی کھائی کے کنارے پر فن ہی پھر وہ کھائی اسے لے کے گر گئی بیناری جہنم وہ عمارت گر گئی بیناری جہنم جہنم کی آگ میں واللہ لا ولہ القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا لا بنیاں بناوری بطن انہوں نے جو عمارت بنائی تھی یہ عمارت ہمیشہ شخص شبہ اور ترجت بن کے رہے گی بھی قلوبہم ان کے دلوں میں اللہ انتقاء قلوب ہوں مگر یہ کہ مرنے کے بعد ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں و اللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے ایک طرف ایسے ظالم لوگ ہیں اور ایک طرف ایسے دیوانے بھی ہیں جن کو اللہ نے زندگیاں دی بیویاں دی مکانات دیے گھر دی عزت دی مقام دیا اور وہ اپنی جان لے کے اللہ کے حضور کھڑے ہیں کہ اللہ میری جان خرید لے میرے مال کو خرید لے اللہ ان کا خریدار بن جاتا ہے انہیں جنت جنت, جنت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانوں کو خرید لیتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ اب ہم کہاں جائیں اللہ کہتا ہے میدان جہاد میں جاؤ مارے جاؤ یا زندہ رہو جنت تمہاری پکی ہو چکی یہ وعدہ تو رات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اور وعدہ کرنے والا اللہ ہے اللہ سے زیادہ اچھا وعدہ کس کا ہوگا وہ خوشیاں مناؤ وہ لوگوں جنہوں نے دنیا کی حقیر زندگی بیچ کر اللہ تبارک و کی ہاں ایک عظیم زندگی لے لی اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے میں نے پچھلے میں حل کیا تھا کہ خرید و فروخت کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو جی سکھانا چاہا جب آدمی کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو اس کا کیا بن جاتا ہے جب آپ نے آخرت کو خرید لیا میں نے کہا تھا یہاں کنٹین لگا دو میں جاؤں گا کو بھی لائن لگو ٹوکن لاؤ پیسے لاؤ جو کنٹین کا مالک ہے وہ جائے گا پتیلا اٹھائے گا پلیٹیں نکالے گا کھانا شروع تو اسی طرح میدان حشر میں لائنے لگی ہوں گی حساب کتاب جس آدمی نے آدرت خریدی ہوئی ہے یا شرون الحیات دنیا بلا پھر وہ تو وہاں جائے گا نہ حساب نہ کتاب نہ خوف نہ فضا نہ کوئی پریشانی کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضا آئے گی اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے شہذا اپنی تلواریں لے کے اللہ کے کھڑے ہوئے ہوں گے اس کے اندر بھی اور پھر جنت کے سارے دروازے ان کے کھول دیے جائیں گے یہ اللہ کے لاڈلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خرید چکا یہ اللہ کے ہاتھوں بک چکے یہ اللہ کے ہو چکے اللہ ان کا ہو چکا آخرت ان کے لیے ایسے بن چکی جس طرح کسی کی مبلو کا چیز ہوتی ہے ان اللہ اشترا بے اللہ تعالی نے خرید لیا من المینا ایمان والوں سے انفوشہ ان کی جانوں کو مولم ان کے مال کو بھی ان لحم الجن کے ان کے لیے جنت ہے قاتل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے رسے میں و یقتلون پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں وعدن علیہ حقاع اس بات سے پکا وعدہ ہو چکا پھر توراتی ول انجیلی ول قرآن تینوں کتابوں میں وہ من اوفا بھی آدھی من اللہ اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے بس تب شروع خوشیاں مناؤ بھائی کم الدی بایا تم اپنی اس خرید و فروخت کے جو تم نے اللہ سے کی وزالی کا حول فوج العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگلی میں مجاہدین کی صفات بیان فرمائی اصطائے یہ توبہ کرنے والے ہیں اللہ عبدون عبادت کرنے والے ہیں العام دونا اللہ کا شکر کرنے والے ہیں اجسائے روزے رکھنے والے ہیں ارد اونا رکو کرنے والے ہیں اجس دونہ سیدہ کرنے والے ہیں العامر بالمعروفی نیکیوں کا حکم کرنے والے ہیں و عن عمنکری برائیوں سے روکنے والے ہیں والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ بشیر المنین ایسے ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے ازون کے معنی میں بہت زیادہ مفسرین نے کلام کیا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے بہرحال جو لوگ بھی دنیا سے کٹ کے دنیا کی مرغوبات کو چھوڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوں ازسائے میں سے ہوتے ہیں اللہ میری جان بھی خرید لے آپ کی جان بھی خرید لے اور اس کے بدلے ہمیں اللہ جنت دیتے اپنی رضا دیتے تو کل صبح ان میں سورت کو بھی اور تمام آیات کو بھی مکمل کریں گے وقت کم تھا اس لیے میں نے سورت مکمل نہیں کی تھوڑا سی رہتی ابھی برات کی بانوے آیات ہیں اور ان میں اکثر ہو چکی ہیں الحمدللہ اور اب پڑھی جائے گی آئس نمبر 117 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی نبی پر مہاجرینہ اور مہاجرین پر والانصاری اور انصار پر اللہ تباؤ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا تنگی کی گھڑی میں مشکل گھڑی میں ممباد ماں کا دا عظیق و فریق اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل پھر جاتے ثم پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ رعف الرحیم بے شک میں ان کے ساتھ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید ہے کہ آپ حضرات کو قرآن کا جو دیاتی اسلوب ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ قرآن مزید ایک ایک غذبے کو بنیاد بنا کر جہاد کی دعوت دیتا ہے جہاد کی احکام ذکر کرتا ہے منافقین کی کھچائی کرتا ہے ان کے اعتراضات کی جوابات دیتا ہے اور پھر اس جنگ میں مسلمانوں سے اگر کوئی کمی کوتائی رہ گئی تو آخر میں اس کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہے اس لیے کہ جہاد اور مجاہدین کے ساتھ اللہ کا معاملہ بہت ہی زیادہ جود و سخا والا اور بہت ہی زیادہ آپ و مغرت والا معافی والا ہے تو جس طرح سورہ بقرہ عالیہ عمران میں عالیہ عمران میں غزۂ بدر کو بنیاد بنا کے بات چلائی اور اس کے بعد سورہ نثاح وغیرہ میں غزوہ احد کو بنیاد بنا کر بات آگے بڑھائی اب اس سورت میں غزوہ تبوت کو بنیاد بنا کر بات کو مکمل کیا جا رہا ہے اگر تمہاری تعداد کم ہو اور تمہارے سامنے بہت طاقتور دشمن ہو لیکن تمہارے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں تو غزب بدر کو سامنے رکھو اگر تمہاری جماعت میں ٹوٹ فوٹ ہو گئی کچھ لوگ رستے میں نکل کے چلے گئے اور پھر دشمن سے مقابلہ کرنے کے دوران بھی بعض غلطیاں سرزد ہو گئیں جس کی وجہ سے تمہیں حضیمت ہوئی تمہارے دل ٹوٹے تمہیں غم پہنچے تمہیں پریشانی ہوئی لوگوں نے تم پر باتیں بنائی آوازیں کر دی تانے دیے تو ان تمام حالات میں غزب، عہد کو اپنے سامنے رکھو اور اگر کسی دور دراز علاقے کا جہاد شروع ہو گیا جس میں جانا بہت مشکل ہے جس میں سفر بہت کٹن ہے اور منافقین طرح طرح کے بہانے بنا کر لوگوں میں وسوتیں پھیلا رہے ہیں تو اس میں غزب سبو کو معیار بنا کے چلو تو پرانے مزید کس انداز میں ہمیں لا رہا ہے یہاں تک کے آخر میں فتح مکہ لا کے ہمیں آخری طریقہ بتا کے قرآن مجید بند ہو جائے گا اور قیامت تک کے لیے ہمارے سینوں میں کھل جائے گا کہ جہاد کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اب اس غزوہ میں جو چند کوتاہیاں رہ گئی تھی مثلا کچھ مسلمانوں کے دل میں خیال آیا تھا منافع کی باتوں سے کہ ہم بھی نہ جائیں ان کے دل بھی پھرنے والے تھے تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا اور وہ جو تین صحابہ انتظار میں تھے وہ آخرون امرجون علیہ اللہ جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف تھا حضرت کاب بن مالک اور لال بن عمیا اور مرارہ بن ربی ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان آ گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو ایک خاص طریقے سے جہاد کی دعوت دی اور کہا کہ کچھ سوچو کہ تمہاری جانیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ کے نبی کی جان زیادہ سنتی ہے اللہ کے نبی جب میدان میں نکل چکے ہیں تو تمہیں نکلنے میں کیا ترقی ہے کیا تمہارے دین کے کام زیادہ اہم ہیں یا اللہ کے نبی کے دین کے کام زیادہ اہم اور ذمہ داریاں زیادہ اہم تھیں جب وہ ان ذمہ داریوں کو مدینہ منورہ میں پیچھے حوالے کر کے چلے گئے تو پھر تمہارے پاس کون سا ایسا عزر ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑتے ہو دیکھو یہ رستہ معمولی رستہ نہیں ہے اس میں اس کی تھکاوٹ اس کی بھوک پیاس اس کے چلنے پھرنے پر بھی اللہ تبارک مطالعہ تمہیں ادر آتا فرمائے گا اور تم جو اس میں خرچ کرو گے اس پر بھی اللہ تبارک مطالعہ تمہیں بہت کچھ دے گا تو یہ پورا رکو اس کے بیان میں ہے ولاسط اللہ دینا اور ان تین لوگوں پر بھی اللہ نے توجہ فرمائی توبہ قبول فرما لی اللہ دینا کلو جن کا معاملہ پیچھے رکھ دیا گیا تھا پچاس دن تک بچارے تڑپتے رہے توبہ کرتے رہے صرف ایک غذبہ میں نہ جانے کی وجہ سے اذا ملازو یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی بیمار رحوبت کشادہ ہونے کے باوجود وضاقت علی ہی منقط اور خود ان کی جانے بھی ان پر تنگ ہو گئی اور وہ سمجھ گئے اللہ مل جمین اللہ اللہ علیہ کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر اللہ ہی کی طرف تم علیہ پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ بھی لوٹ آئے ان اللہ طباب الرحیم بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے ان آیات کو پڑھنے کے فوراً بعد ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جہاد میں عملی شمولیت نہ کی ہو اور جن کے جسم پر جہاد کے نشان نہ اور انہیں خطرہ ہو کہ وہ منافقت کی موت مریں گے تو اس آیت کو سامنے رکھ کے کہیں کہ یا اللہ جیسے تم نے انہیں معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دے جس طرح وہ واپس لوٹ آئے تھے اور آئندہ ہر جہاد میں